بس اللہ الرحیم رحمۃ اللہ علی محمد وحم العلّ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال نروشہ باقی تاؤن سامین برادن خارانہ صاحب کو شمس باپ رہتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو پچہتر ابلک ہیں تین سو پچہتر شروع سے لغراوی تک اور 18 نمبر جو ہے اور فتح کا درخت نمبر اٹھارہ فی الحال ہمارا حصہ جو ہے اوراز فاتحہ حیثہ عالف یعنی ملک الجبار والا شروع سے لے کر ملوجبار کے اختتام تک کو بندہ نے حصہ علیف کہہ کے نشاندہ کیا ہے تاکہ وہ سمجھ نکالنے میں آسانی ہو تو آج جو ہے فل العظیم والے حصہ الحمدللہ ختم ہو گیا پھر علامہ مانتا السلام ان کا سلام والا پیرگر بھی ختم ہو گیا ابھی اس کے بعد جو ہے جو نیا پیراگراف آج کا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک جامع حمدیہ کلمات ہے اور یہ احساس کے درج کے ابتدا جو ہے اللہ ملکمد حمدیو آ یو وافی نعم کا ویو مزید کرمک کا احمد کا بھی جمی محمد کا مالم تو منہ معلم عالم والا جمی نیام کا مالم تو منہ معلم عالم والا کل حال اس مبارک دعا کہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے نہایت نعمتوں کے حمد کے طور پر اس کو ہم بیان کر رہے ہیں امیر نے علمٰن کلمات کو ذکر فرمایا ہے نہایت جامع ہمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن میں فرمایا وہ آئندہ اردو نعمت اللہ اللہ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنے لگ جائیں تو ہرگز اس کی گنتی نہیں کر پائیں گے اور بے شک نہیں کر پائیں گے بے شک نہیں کر پائیں گے اس میں کوئی شک شبہ نہیں میرا اللہ لمبے گیارہ بے آلیٰ ہیں تو جو تر حر الکلام سچ ہے حق پر مبنی ہے اور انسان بیچارے کیسے شکر کریں انسان تو باقی ساری نعمتیں تو چھوڑ ہو صرف ایک نعمت پانی کی نعمت ہاں جی پانی کی نعمت پانی ایک گلاس پانی پیتے ہوئے انسان غور کریں کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے اس ایک گلاس پانی کو تیار کرنے کے لیے اس کی کیا کیا نظام شمسی نے اس پر کے کہ اس کائنات کے سورج نے چاند نے سمندروں نے بادل نے ہوا نے اور پھر نہروں نے تالابوں نے پہاڑوں نے چشموں میں پانی کے زمین کے نیچے زمین کے اوپر نہروں کی شکل میں سر ہنج دریاؤں کی شکل میں ندیوں کی شکل میں کیسے ایسے طرقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو صاف کر کے فلٹر کر کے ہمارے حلقوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے سے عظیم نظام کے تحت اس پانی کی حفاظت کرتے ہیں اس پانی کو سٹور کرتے ہیں ہاں جی اور اس پر اس پر غور فکر کریں پانی کی حقیقت پر غور فکر کریں اس کی قیامات پر غور و فکر کریں تو صرف ہم اسی ایک پانی کی شکر ادا نہیں کر سکتے آن میں پانی اگر آپ کو چند دن نہیں ملا تو آپ نہ کھانا کھا سکتے نہ کچھ پی سکتے نہ کچھ کر سکتے انسان ختم ہونے کے لیے پانی جو ہے کائنات کی ہر شے کی حیات کے بقا ایک تو پانی ایک ہوا ہے جاندار چیزوں کی ہاں جی یہ دو چیزیں اللہ نے سب سے زیادہ وافر مقدار میں رکھا کیونکہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہاں جی تو عزین گرہ ان نعمتوں کا ہوا کی نعمت کا ہم نے کب کبھی شکر کیا ازین گرہ ہاں جی کہ تازہ ہوا نہ ہو تو انسان مر جاتے ہیں آکسیجن نہ تو انسان مر جاتے ہیں چند سیکنڈ کے لئے آکسیجن نہ ہو انسان مر جاتے ہیں انسان کے اندر سے آکسیجن کام نہ کریں آکسیجن اندر نہ کھینچیں اندر سے گندی ہوا نہ پھینکیں پھیپھڑے کے, کے ذریعے سے انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کھتنی ہی نعمتیں ہیں ہی ان, ہی ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے کے لیے یہ ایک پیراگراف ہے چونکہ بندہ صرف عجیزی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں بندے کے ہاتھ میں کیا بے چارے گا ہمیں لہٰذا جو ہے سب سے پہلا حصہ جو ہے یوافی نعم کا وحکا ہی مزید کرم کا ادھر تک کی توضع فی تو اللہ آپ کو پہلے بھی بار بار بتایا ہے یا اللہ ہاں جی کبھی یاقٹان جی بدلے میں آخر میں میم مشدت شعت والمین لگا دیتے ہیں تو اس کا ایک ہی معنیٰ ہے یا اللہ کہو یا اللّہ عمہ کا دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے اے اللہ پروردگار کے معنی میں اللّہ اللہ کا تیرے لیے اللہ ملیہ کے میں کا تیرے تیرے لیے اللّہ اے اللہ پروردگار تیرے لئے الحمد ہم کے معنی تاریخ کیونکہ خود ہم کے معنی تاریخ اب اللہ کے علیہ کے ساتھ اس معنی تمام تعریف حقیقت و جن سے تعریف ہیں یہ معنی میں الحم تمام تعریف حقیقت وہ جن سے تعریف یا اللہ تمام تعریف اور حقیقت وہ جن سے تعریف تیرے لے ہیں اور الحمد حمیدہ یحمد و حمدن تعریف کرنا سراہنا شکر کرنا یہ دونوں معنی میں ہے ہم یعنی تعریف کرنا سراہنے وانے میں شکر کرنے میں جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتے تو ہم نے اللہ کی تعریف بھی کیا اور ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر و کیا ہاں جی مولانا امام جعفر صادق ایک دفعہ ساسم ممام باخر سے امام باخر ماندی کہ امی تمہیں کیسے کلمہ سکھاؤں جس سے اللہ کی نعمتوں کا کے شکر ادا ہو جائے تو آپ صاحب نے کہا کیوں نہیں مولا آپ ضرور ہمیں رہنمائی کھیجے تو آپ نے فرمایا کھولو سے دل کے ساتھ آ ہاں جی جی کے ساتھ مانا مفہوم سمجھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہو جاتا ہے جو زبان سے آپ شکر ادا کرتے ہیں تو ہمدن جو ہے دوبارہ اللّہ الحمد ہمدن ہاں لحمد تعریف کرنا حقیقت و جن سے تعریف یہ مَن اور ہمدن دوبارہ یہ مزدر ہے اور موسو ہے یوا بھی نعی مکا و یوکاف میں اس کی صفات ہے تو یوافی واف ہی باب مفالہ سے شیخ آواز مل کر غائب معروف اس کے معنی پورا کرنا وافائی واف پورا کرنا مظری مانا پورا حق دینا ہاں جی آ... پورا حق ادا کرنا یہ سب معنی ہے پورا حق ادا کرنا پورا کرنا پورا حق دینا پورا حق ادا کرنا اور اس کے سلاسی مجرت جو ہے یہ تو وافا یوا و والا سے ہیں ہاں جی اور اس کے سلاسی مجرت تین حرفی ہو تو وفا وفا بھی قضا یہ فی کی معنی پورا کرنے کے معنی میں معنی پورا کرنا القام و سجید میں لکھا ہے تو یہ وافی نعمکھ ایسی ہمت اللہ جو پورا کرے جو وفا کرے نیاما کا نیامن اور نعمتن کی جمع ہے نیام نیام جو ہے نعمتن کی جمع ہے نیاما کا یعنی تیری ساری نعمتیں تیری تمام نعمتیں تیری پوری نعمتیں یوں ہو جائے گا اور نیام کا معنی نعمت کے معنی فائدہ فضل و کرم انعام مسرت حالت جس سے انسان لطف اندوز ہو یہ سب ہے نعمت کے معنی اور منجد لغند رکھا ہے واف نافی جو ہے ازباب مفالت سے غائب سے ہیں اس سے ہیں اللہ کافا یکفی کے فاطن کے معنی کافی ہونا اور اکتفا بھی کسا یعنی انعقانات کرنا اکتفاق کرنا کی کرنا کرنا القام و لغت مزید مزیدہ اضافے کے معنی میں ہیں اضافہ شدہ اضافہ زی مضدر میں ہیں بے معنی سے مفور القام وس جدید میں مزیدہ کرم ہی کا کرم سخاوت فیاضی کشادہ دلی مہربانی نوازش احسان و فضل یہ سوال قام و جدید میں جو خا ہ نوازش احسان و فضل جو ہے بندہ نے دوسری کتابوں کے اور لکھا جو قاموس و جدید میں لکھا ہے کرم ان کے یہ سخاوت فیاضی کشادہ دلی مہربانی لکھا تو اب اس پوری عبارت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا اللّہ نعم کا وقافی مزید کرم کا اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا ہاں جی پرور دیگر تیرے لے ہی اللہ اللہ کا تیرے لے ہی تمام تعریفیں ہیں اللّہ الک الحمد اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں ہم دہی یوافی نعیم کا نعم کا ایسی ہم اور تعریف جو تیری عطا کردہ نعمتوں کا پورا پورا حق ادا کر سکے ایسی ہم جو یوا فی نعمہ ایسی تعریف جو تیری جو وفا کرے حق ادا کرے نعمک تیری تبری پورا پورا جو تیری جو ہے عطا کردہ نعمتوں کا جو ہے پورا پورا حق ادا کر سکے و مزید کرمی کا اور مزید تیرے فضل و کرم اور مہربانیوں کے لیے کفاط کر سکے ہاں جی مزید تیرے اور مزید جو ہے تیرے فضل و کرم اور مہربانیوں کے لیے کفاط کر سکے یعنی مزید جو ہے تیرے یعنی ان کا بھی سبب بن جائے کہ تو مزید جو کچھ نعمتیں تو انہیں ہمیں دے دیا ہے اللہ ان سب کا شکر ادا ہو میری حمت کے ذریعے سے اس کے علاوہ تری طرف سے جو مزید میرے اوپر فضل و کرم اور مہبانی ہوں گے ان کی بھی جو ہے کفات یعنی ان کے بھی اس مبارک دعا کے ذریعے سے شکر اور ہم ادا ہو جائے یا <تصفيق> مزید جو ہے یا تیرے مزید فضل و کرم کے حصول کا سبب بھی بن سکے اس کا تجمہ یہ لکھا ہوا یہ کافی مزید کرنے کہیں ایک تو یہ تجم لکھا ہیں یعنی اور مزید تیرے فضل و کرم اور مہبانیوں کے لیے کفایت کر سکے یا دوسرا ترجمہ یہ بھی لکھا ہے یا جو ہے مزید کرم کا اور یہ کافی مزید کرم کے یعنی تیرے مزید فضل و کرم کے حصول کا سبب بھی بن سکے جو نعمتیں تو نے دے دیا ان کے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو اس حمد کے ذریعے سے اور یہ میرا ہم جو ہے مزید فضل و کرم کے حصول کا سبب بھی بن جائے کیونکہ اللہ نقرآن فرمائے ان شکر تم لازد اے میرے بندے اگر تم نے میرے نعمتوں کا شکر ادا کیا اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو ضرور ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا کہ لام طاقت بام نون مشدت ان دونوں کے معنی زور پیدا کرتے ایک قسم بھی یہاں مقدر ہے کہ اللہ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ بلّہ میری ذات ضرور جو ہے تمہارے اگر تم شکر کریں تو ضرور میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا تو ایک شکر لسانی ہے جو سچے دل کے ساتھ دل و جان کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے پوری معرفت کے ساتھ یہ اللہ یہ تمام نعمتیں پورے کے پوری تیر ہیں میرے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے میرا اپنی ذات بھی میرے نہیں ہے ذات بھی تیرا عطا کرتا ہے میری ذات کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ بھی تیرا ادا کر جتنا اچھے صفات ہے وہ بھی تیرا ادا کرتا ہے شاید سلامتی ہے وہ بھی تیرا ادا کرتا ہے میرا اللہ اور اگر اندر میرے, میرے اگر میں مسلمان ہوں اگر میں مومن ہوں اگر میں گناہوں سے بچتا ہوں اگر میں اچھا کام کرتا ہوں یہ سب بھی تیرے ہی فضل و رحمت سے اللہ میں کون ہوتا ہوں نیکی کرنے والا یہ تو شیطان کے حصر اگر تو میرے نہ کرے. تو اس معروفت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اے اللہ اگر تو نہ دے تو میں اپنے لیے تو گندم کا دانہ بھی مہیا نہیں کر سکتا ہوں گندم کے ایک دانہ چھوٹے گندم کے دانے کو پیس کر اس کا ایک ذرعہ بھی میں اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا چاول کے ایک دانے کو پیس کر ایک ذرہ بھی اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا ہوں پانی کا ایک خطرہ بھی میں اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا ہوں اگر تو نہ دے دے تو نہ دے دے تو نہ دے دے ہاں اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے جب آپ ایسی حمد کلمات جاری کریں گے اور کہیں گے اللہم لک الحمد حمد نئی کہ اللہ یواف اللہ پرورندگار تیرے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں لک الحمد اور ایسی حمد پر تعریف جو تیرے عطا کردہ نعمتوں کا پورا پورا حق ادا کر سکے اور مزید تیری فضل و کرم اور مہربانیوں کے لیے کر سکیں یا مزید تیری فضل و کرم کے حصول کا سبب بن سکے تو انتہائی خوبصورت اور جامع جملہ دین گرمیں ہاں جی ان کے معنی مفہوم کو سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے شعور ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یقین میں اپنے رحمتیں ہمارے سامنے حر فرمائیں گے میں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دست بے دعاؤں پرور دگار عالم پروردگار عالم تو نے ہمیں جو صحت و سلامتی عطا کیا ہے تم پر ہاں جی اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے اللہ پھر بھی کم ہے ہماری زندگیاں سجدے میں رہیں اور تیری صرف اسی صحت و سلامتی کا شکر ادا کرتے ہیں پھر بھی کم ہے آج صحت و سلامتی کا دنیا قدر کریں ہاں اسی جسم کو سلامتی ابھی تک تو نے پوری سکون کے سب کو سلامتی دیا ہوتا تو اس نے کا قدر نہیں تھا آج یہ کرونا وائرس کے نام سے ایک وارث دنیا پر مسلط کے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بےحیران پریشان ہے ہاں جی باپ بیٹے سے ملاقات نہیں کریں بیٹے باپ سے ملاقات نہیں کریں ماں بیٹی سے دور رہنا پسند کرتے ہیں بیٹی ماں سے دور رہنا پسند کریں شوہر بیوی سے دور رہنا پسند کریں شو بیوی شوہر سے دور رہنا پسند رشتے دار ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کریں کیوں اس لیے کہ ہر ایک اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور دوسرے کو بھی بچانا چاہتے ہیں واقعی میں دیکھا تو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اگر سچ مشکلیں تو اپنی کو بچانا چاہتے ہیں خوش تعلیم بہت کم لوگوں کا جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بھی ارادہ کہ جس طرح خود کو بچانا چاہتے ہیں دوسرے کو بھی بچانا چاہتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے وہ خود سے زیادہ دوسروں کا فکر کرنے والا ہو اللہ کے کریم اور سالے بندے ہوتے ہیں انہیں خود سے زیادہ دوسروں کا فکر ہوتا ہے وہ دوسروں کی بچاؤں کے بچاؤ کے لیے خود کو محصور کر کے رکھ لیتے ہیں اور خود کو تو اللہ پھن بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے لیکن دوسروں کو بچانے کے لیے تو عظیم گرامی تو ہے اس وقت ہمیں صحت کا قدر ہو رہا ہے اس وقت ہمیں امن کا قدر ہو رہا ہے اس وقت ہمیں آپاس میں جو ہماری میل جول میل جول جو ہم رکھتے تھے آپاس میں میل ملاپ رکھتے تھے معاشرتی جو زندگی تھی ہاں جی ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے دوست احباب آپس میں بیٹھتے تھے ماں بیٹی آپس میں بیٹھے تھے میاں بیوی آپس میں بیٹھتے تھے ہاں جی ان چیزوں کا بھی ہمیں قدر و یا اللہ یہ بھی ایک نعمت تھی جس کو ہم احساس ہی نہیں کر رہے تھے یہ بھی ایک نعمت تھی جس آج ہمیں احساس ہو رہا ہے اللہ کتنی بڑی نعمت تھی ہاں یہ جی قرآن قیمت میں کہہ رہے ہیں قیامت میں فائزہ جات و ساخت جی وہ بہت خطرناک چیخ پکار ہوگا تو یوم یفر المر اور میناخی ہے اور جن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا میناخی ہے وہ عم ہی و ابی ماں سے بھاگے گا باپ سے بھاگے گا و بنی اپنے اولادوں سے بھاگے گا بیوی سے بھاگے گا بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے ماں باپ بیٹوں سے بیٹے ماں باپ سے ہر ایک دوسرے سے بھائی بھائی سے بھائی بہن سے بھاگے کیوں بھاگے گا لیک المر یوم ان شان و یونگنی کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہوئے وہ مشین مرحلہ پیش آیا ہے کہ مشکل مرحلے کے جو اثرے کو دوسرے کے بارے میں سوچنے کو اس کو فرصت ہی نہیں جو قیامت کے نا شکران فرمائے آج دنیا میں اس کا ایک ہلکا سا جھٹکا ہمیں دے رہا ہے دیکھو یہاں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے زینگرہ میں ہمیں اپنے کردار رفتار گفتار کے اصلاح کرنے چاہیے رجوع الا اللہ ہونے چاہیے توبہ طائب کرنا چاہیے سب کا خیرات چاہیے اور اپنے کردار رفتار کی اصلاح کریں اور ہمیشہ اللہ سے اللہ کی رضا خود کو اللہ کی رضا مندی کے جو ہے راستے میں ثابت قدمیں اللہ سے دواللہ اللہ ہم سب کو تمام مسلمانہ عالم کو تمام نو انسانی کو اللہ اس بڑی آفت سے نجات دلائے اللہ سب پر رحم فرمۃ احمد الرحمین بادشاہ بحق محمد والر